بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ میرے محترم مسلمان بھائیو بین اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو پنتالیس حجری محرم کی اٹھائیسوی تاریخ ہے آج حسن اتفاق سے شمسی کلینڈر کے مطابق چوبیس اسد ہے آج کے دن وہ تاریخی دن ہے جب دنیا نے دیکھا کہ لوٹے پٹے طالبان اور ان کے کمزور اسلحوں کے مقابل امریکہ جو یہاں اتراتا پھر رہا تھا افغانستان میں اسی دن یعنی چوبیس اسد کی تاریخ کو امریکہ یہاں سے نکلا ہے آج عمارت اسلامی افغانستان کی حکومت کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں اللہ تعالی عمارت اسلامیہ کو استحکام دوام اور ترقی عطا فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد جاری ہے سلطنت عثمانیہ کا ذکر ہو رہا ہے سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ ختم ہونے کے بعد ان کے عظیم فرزن سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ شروع ہونے کو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ بھی انہی بزرگوں کی طرح عظیم عظیم سلاطین اور بادشاہ عطا فرمائے جو کہ اسلامی دنیا میں اور کافروں پر اسلام کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں اور اسلام جیسے آج بیچارہ ہے اس طرح بیچارہ نہ رہے سلطان سلیمان قانونی رہمہ اللہ کے بارے میں انگریز معرق ہارڈورڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ میں بہت سارے جشن منائے جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا اور عظیم جشن اس دن ہوگا جس دن سلیمان مارا جائے گا اللہ اکبر یورپ میں سلطان سلیمان ان القاب اور اوصاف اور ناموں سے پہچانے جاتے تھے سلطان جہان عظیم سلیمان دریاؤں پہاڑوں اور تین براعظموں کے سلطان اس طرح کافروں کو کہا کرتے تھے اگرچہ پوری دنیا کے سلطان تو اللہ ہیں لیکن یہ یورپ والے ان کو اتنا عظیم سمجھا کرتے تھے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی وہ انسان ہیں جنہوں نے تین بر اعظموں پر حکومت کی ہے بر اعظم یورپ بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کے ممالک پر ان کی حکومت تھی سلطان سلیمان کو عرب سلیمان الحرمین خادم الحرمین خلیفت المسلمین اور امیر المومنین کہا کرتے تھے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ وہ عظیم بادشاہ ہیں جن کی حکومت میں یورپی ملکوں کو صوبوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یعنی یہ جو آج یورپی ممالک ہیں یہ ان کے حکومت کے صوبے تھے اور ہر سال یہ یورپی ممالک جو ان کے ماتحت تھے ان کو ٹیکس اور خراج ادا کیا کرتے تھے بلغرات کی فتح کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بادشاہ مر گیا تھا اور جو نیا بادشاہ آیا تھا اس نے سلطان سلیمان کو ٹیکس ادا کرنے سے انکار کیا تھا سلطان سلیمان نے بلغرات پر حملہ کیا اور پورے ملک کو فتح کیا سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ وہ انسان ہے کہ یورپ کے بادشاہ اور یورپ کے فوجی اور یورپ کے عوام سب ان سے ڈرا کرتے تھے سلطان سلیمان قانونی سلطان سلیم رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں جیسے باپ ان کے شیر تھے ویسے وہ بھی شیر اور انتہائی دلیر تھے وہ ایک ایسے مجاہد تھے کہ ان کی مثال تاریخ اسلام میں کم ملتی ہے وہ علاقوں کو فتح کرتے پھر اصلاح کرتے پھر عدالت وہاں قائم کرتے انہوں نے مکہ و مدینہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا تعمیر نو کی راستے بنائے مدارس بنائے خلافت اسلامی کو زمین پر قائم کیا مستحکم کیا مسجد اقصا کی تعمیر نو کی جب کہ ان کی عمر اس وقت صرف 26 سال تھی دشمن یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ کم عمر نوجوان ان کے لیے لکمائے تر ہوگا لیکن انہوں نے دشمن کو لوہے کے چنے چبوائے محمد فاتح رحمہ اللہ جنہوں نے قستنطینیا کو فتح کیا ہے وہ بلغرات کے علاقے تک پہنچے تھے اور پھر انہوں نے کافی دیر تک وہاں محاصرہ جاری رکھا مگر فتح نہیں کر پائے محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس وقت ایک دعا کی تھی اے اللہ اس شہر کو میری اولاد میں سے کسی کے ہاتھوں فتح فرما یہ دعا کر کے وہ وہاں سے نکل گئے تھے بالآخر ان کی اولاد میں سے سلیمان قانونی نے اس شہر کو اس ملک کو فتح کیا ان حضرات کے زمانے میں مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کے نام سے صلیبی دہشت گرد پوری دنیا میں اتراتے پھرتے تھے جیسے کہ زمانے میں امریکہ اور اس کے ہواری ہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بھی ان کا بہت اچھا مقابلہ کیا تھا بعد میں سلطان سلیمان نے ان کا بہت اچھا مقابلہ کیا حتیٰ کہ ان دہشت گردوں کو انہوں نے مالٹا کے جزیرے میں محصور کر دیا سلطان سلیمان کے خلاف پورا یورپ متفق تھا کہ ان کو ختم کیا جائے ان کو وہ ترکی شاہین کے نام سے جانا کرتے تھے اکثر وہ اس بات پر اتفاق کیا کرتے تھے کہ اب ہم ہاں سلیمان قانونی کو ٹیکس نہیں دیں گے لیکن سلطان سلیمان رحمہ اللہ کے لاکھوں مجاہدین اور ان کے حامی ان کافروں کا دماغ سیدھا کر کے رکھا کرتے تھے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کے زمانے میں کلیسائے روم نے پورے یورپ میں ایمرجنسی کا اعلان کیا ہوا تھا اور جو لوگ سلطان سلیمان کے خلاف لڑا کرتے تھے ان کو وہ جنت کے ٹکٹ بیچا کرتے تھے سلطان سلیمان رحمہ اللہ تعالی جب یورپ میں جنگ کے لیے گئے تو انہوں نے نماز فجر کے بعد اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا فخریہ انداز سے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کی طرف نگاہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں اس بات کو سن کر ان کے لشکری رو پڑے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور ان سب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جامع شہادت پئیں گے یا نہیں تو جنت میں ملاقات کریں گے نو سو بتیس ہجری بمطابق پندرہ سو چھبیس عیسوی میں انہوں نے یورپ پر حملہ کیا اور یورپیوں کا جو بہت بڑا بادشاہ تھا لوئس دوم وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا لیکن دریائے ڈینوب میں غرق ہو کر مر گیا آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ان کے والد محترم سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے شیعوں کا بہت اچھا علاج فرمایا تھا لیکن شیعہ جو ہیں یہ کبھی چپ نہیں بیٹھتے یہ اپنی سازشوں میں اور مکر و ہلوں میں مصروف رہتے ہیں چنانچہ سلطان سلیم رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جبکہ ان کے عظیم بیٹے سلطان سلیمان قانونی یورپ کی فتوحات میں مصروف ہو گئے تو دوبارہ سے انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی لیکن سلطان سلیمان اپنے والد محترم کی طرح بہت زیادہ ہوشیار اور زیرک تھے بیدار تھے انہوں نے شیعوں کی سازشوں اور مکر فریب کا پتہ چلایا اور جلد ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور صفویوں کا زبردست انہوں نے علاج کیا دراصل یہ شیعہ جو ہیں یورپی ممالک کی مدد کر رہے تھے سلطان سلیمان قانونی کے خلاف اس لیے آج بھی ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جن کے بارے میں کبھی کبھار نرم رویہ اپنا لگتے ہیں ان سے اسلام اور مسلمانوں نے کبھی خیر اور اچھائی نہیں دیکھی ہے حتیٰ کہ میرے بھائیوں انہوں نے امام ابو حنیفہ بن نعمان ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی خبر کو اکھیڑنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو چاہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خبر پر آ کر خزائے حاجت کرے ناؤز باللہ لیکن اس زمانے میں سلیمان اعظم سلیمان قانونی عثمانی رحمہ اللہ تعالی موجود تھے انہوں نے صفویوں پر اور شیعوں پر ایسا حملہ کیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا آج بھی مسلمانوں کو ایسے رہنماؤں کی اور رہبروں کی ضرورت ہے جو کہ شیعہ ہوں داعش ہوں اور اس طرح کے جو دوسرے فرقے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لبادے میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کا کلا کمہ کیا جائے انشاءاللہ اگلے اسباق میں سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید معلومات بھی پیش کی جائیں گی گعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے ان دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات بطور نقطہ آج کے سبق میں بیان کر دینا مناسب ہے کہ ان کو قانونی کیوں کہا جاتا ہے ان کو قانونی اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرانس کے بادشاہ نے ان سے اپنی رہائی کے لیے امداد مانگی تھی اور اس وقت سلیمان قانونی رحمہ اللہ نے فرانس کے بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ تمہارے ملک میں جو گانے بجانے کا کام ہوتا ہے اور عورتوں کا جو ننگ دڑنگ رقص ہوتا ہے اسے تم روکو گے اور ہمارا قانون تمہارے ملک میں چلے گا اللہ اکبر یعنی ایک کافر ملک میں وہ اسلامی اور انسانی اور اخلاقی قوانین کو نافذ کروایا کرتے تھے اس لیے انہیں سلیمان قانونی کہا جاتا ہے اس سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ڈراموں میں خصوص طور پر یہ پاکستان میں جیو ٹیلی ویژن کی طرف سے جو ڈرامہ ترجمہ کر کے نشر کیا گیا آ... میرا سلطان کے نام سے وہ انتہائی خطرناک سازش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے اس عظیم صالح اور بزرگ بادشاہ کے اوپر تہمت ہے وہ خود اتنے نیک تھے کہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ کافروں پر بھی اخلاقی اور انسانی قوانین کو تبدیق کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے چھ جائے کہ مسلمان بدکاری یا بدکرداری میں مصروف ہوں کافروں کے لیے بھی اس بات کو رواں سمجھتے تھے کہ وہ بدکاری اور بدکرداری میں مصروف ہوں اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ زنا کی اجازت اور بدکاری کی اجازت کسی بھی دین میں نہیں ہے بلکہ یہ قبیح ہی ہے جس کے لیے کسی شریعت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی ماں پر بہن پر یا بیٹی پر ہاتھ اٹھائے جناچہ سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے فرانس کے کافروں کو بھی اس کام سے روکا ہوا تھا اس لیے انہیں سلیمان قانونی کہا جاتا ہے واللہ علم اللہ تعالی ہمارے ان عظیم بزرگوں اور نادر ہستیوں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی الہ و صحبہ اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته